بحمن و رحمۃ الحمد اللہ علیہ وحمۃ الحمد الباشہ اور دیگر تمام برس میں موجود برادران سامعین کو سلام عید کرتے ہیں ہمارا درس ہے کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تیس جو ہے کے درس ہوگی اور ہماری بات جو ہے اس وقت اذان کلمات اذان کے بارے میں اس کی مختصر ترجمہ کلمات اذان کے مختصر ترجمہ تو یہ جی آپ لوگوں کے بارے کھانوں تک پہنچا رہا ہوں تو اس سلسلے میں جو ہے کلمات اذان جو لباشی دنیا میں رائش ہے جو کہ چودہ دس الفاظ کلمات پر مشامل ہے یہ مبارک اعظ اذان دعوت کے تمام قلم شابین نسخوں میں بال اتفاق یہی آزان موجود تھے اور نرواشی دنیا میں بھی یہی آزان رہائش ہے لہذا ہمیں اس میں کسی قسم کے شخص شبہ کے کوئی گنجائش نہیں تو نوربا شیف اول اللہ ہاں جی صاحب کلف ش و کلامات اور علماء دین اپنی طریقہ سب نے یہی آزان پڑھتے آیا ہے اور دعوی شریف کے تمام کالمی اور شاب نسخوں میں یہی آزان ہے لہذا آج کسی کو اس میں سے کسی کلمات کو نکالنے کے یا داخل کرنے کے کوئی گنجائش نہیں ہے نوربا شاہ کو اپنی تعلیمات جو بنیادی اور خوش پاگ مذہب کی بنیادی خصوصیات ان چیزوں پہ ہمیں جو ہے کافی اپنے دین کی ابیاری میں اس کے حفاظت میں استقامت کرنا چاہیے ہاں جی اور آزان کے جو ہے خدمات کی کل اللہ شدء اللہ اللہ اکبر اشد اللہ اللہ شد اللہ محمد رسول اللہ تک کا ہو چکا تھا تو اشد ال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا تجمہ جو ہے جو لغت والوں نے کیا ہے اس مختار سیاحا نے بڑے خوبصورت تجمہ کیا تھا کہ محمد کے لفظی تجمہ لغت کے لحاظ سے ہے کہ اس میں کہ اللہ کا صورت خصع المحمود محمد یعنی وہ عظیم ہنسی ہے جس کی اچھے اچھے اچھ اوصاف بہت زیادہ ہو اچھی خاصلتیں بہت ہوں اور یقینا جو ہے جنیا میں جتنے بھی کمالات ایک انسان کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے وہ تمام کمالات آپ کے ذات گرامی میں بطور عتم اور کامل ترین پہلو میں آپ کے ذات گرامی میں پایا جاتا تھا اور آپ سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ ہاں جی اللہ اللہ کے معلومات میں سے خواب بیا ہو ملائکہ ہو جو بھی محلوۃ ان سب میں افضل و اکمل اشرف آف ہی کے ذات گرامی ہیں ہاں جی اور جس کے ہم امتی ہیں اور یقیناجی ذات کے ہمیں امتی ہونے پہ بہت بڑا فخر ہے اور پھر جو ہے ارشان محمد رسول اللہ کا جو لبش سے ایک لاکھ شبی ہزار اللہ امبیاء النبی نبی ہے اور ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں ہاں جی پھر ان میں سے پانچ الاظم امبیا ہیں ان پانچ العظم میں سے بھی ہاں جی سب سے افضل آپ ہی ذات گرامی ہیں اور آپ ہی جو ہے افضل انبیاء ہیں ہاں جی جب افضل انبیاء ہے تو تمام معلوقات سے بھی افضل ہے کیونکہ اللہ کے معلوقات میں سے چنے ہوئے حسیاں امبیات ہیں امبیا میں سے چنے ہوئے رسول ہیں تین سو تیرہ رسول ان میں سے چنے ہوئے حسیاں جو ہے پانچ الاعظم ان میں سے بھی چنا ہوا حسیہ آپ کے ذات گرامی ہیں تو رسول کے لفظیمانہ عربی زبان میں پیغام رسن صاحب کتاب وہ صاحب شریعت نبی جو خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں میں اللہ کی تعلیمات کو عملی کرانے کے بھی اور حکمت تشکیل لو عملی کرانے کی بھی اس کی کوشش ہوتی ہے وہ سچ کو رسول کہا جاتا ہے ہاں جی اور رسول اور مرسل رسول مرسل جو ہے اس شاہ کو کہتے ہیں جسے تبلیغ دین کے لیے بھیجا گیا ہو ہاں جی اور ارسل یرسل رسالن و وال بھیجنا تبلیغ کے لیے بھیجنا اس معنی میں ہے اور رسول اللہ کا جو ہے اکاد کی کتابوں میں مقام نبی اللہ سے بڑا ہے یعنی ہر رسول اللہ کا نبی بھی ہے لیکن جو ہر رسول بھی ہے نبی بھی لیکن ہر نبی اللہ کا رسول نہیں چونکہ رسول کا مقام مرتبہ نبی سے بڑھتر ہے کیونکہ جو ہے نبی کی ذمہ داری میں اللہ حکم لے کر معلومات تک پہنچانے کے ذمہ داری ہیں خبر رسان کی حیثیت ہے اللہ کی طرف سے لیکن رسول اللہ جی ذمہ داری حکم پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہ حکومت تشکیل دے کر کو نافذ کرنا شہریت نافذ کرنا بھی ان کے ذمہ دار ہے اس کے بعد جو ہے کلمات آزار میں سے ارشد نہ جو کہ آج کے درج کا ہے علی اللہ ہاں جی ارشدانہ میں گا بھائی دیتا ہوں انّا یعنی اس بات میں کوئی شخص بہ نہیں ہے بلا ریپ اور لا شک جو ہے علی امول علیہ السّلام او ولی اللہ آپ او, او ولی اللہ ہے تو آزاد نگرہ میں اشاد و اشاد یو, یو اشادا یعنی, یعنی میں گا دیتا ہوں یعنی اشاد یا شادو سے ہے و میں گا دیتا ہوں ہاں جی اور آپ جب اس احباب کو استعمال کرتے ہیں تو بات کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے میں گواہی دیتا ہوں دل جان سے اور یہ میرا مضبوط عقیدہ ہے بہانج کے بے شک علیہ السلام ولی اللہ ہیں تو علی کے لفظ جو ہے اللہ اس کے شرافت عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسمال حسنہ میں سے بھی ایک ہے نا یا علی جو آپ دعوت میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے ایک ہے اور علی جو ہے اللّہ تعالیٰ کے رشی لفظ علی سے جو ہے مشتق ہے اسی سے لیا گیا ہے ہاں تو اس کا معنی یہ لکھا ہے علی ان کا فائل ان کے معنی میں شریف ان اور رافیعن ہیں انتہائی تمام شراحتوں کا مالک اور انتہائی بلند درجہ اور مرتبہ رکھنے والے کے معنی میں ہاں انتہائی شریف تمام شرف عربی زبان میں اس معنی میں آتا ہے الافی دین انوا دنیا اور کسی کو دین دنیا دونوں کسی بھی زاویے سے مقام و منزل اور برتری حاصل ہو ہاں جو اس کے شریم بولتے ہیں عرب جو ہے سے بلند مرتبہ کے معنی میں تو علی کے معنی فرماتے ہیں لغت میں جو عربی پرانی لغت ہے قدیم لغت اس میں لکھا ہے شریف الرفیع ان اندیا ہی شریف تمام اوصاف حسنہ کا مالک اور انتہائی بلند درجہ اور مرتبہ رہنے والے ذات اور بیشک شک علیہ السلام سمت میں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بلند مرتبہ حد سے علم کے لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے توا کے لحاظ سے شجاعت کے لحاظ سے سخاوت کے لحاظ سے آپ جتنے بھی اوصاف کمالی دیکھیں ان سب میں جو ہے اللہ علی علّہ السلام سے بڑھ کر کوئی دوسرا ہستی جو ہے علی کے مقابلے میں نظر نہیں آتا ہے تو علین جو ہے یقیناََ مبارک لبح جو ہے انتہائی مقدس اللہ اللہ تعالی کے اسماعال حوصلہ میں سے اور آپ اور میرے امام آپ کا مولا علی الم ناب طالب کے نام گرامی ہیں جو کہ اللہ نے خود انتخاب کہ مود قربا میں حدیث ہے ہاں جی یہ نام مبارک اللہ نے آسمان سے باقاعدہ ہاں جی ایک تختے پر لکھ کر بھیجا ہے کیونکہ حضرت آب طالب اور آپ کے روزہ حضرت فاطمہ بن ریاست دونوں نے ہاں جی علیہ السلام کے نام کے بارے میں اختلاف ہوا تو جو ہے انہوں نے کہا پھر ہم کو اب قوی سے جا کے دعا کرتے ہیں اللہ کے اللہ اس کا نام جو ہے ہمارے معین کرتے ہیں موضع قربہ میں امیر کا بن حدیث نقل فرمایا تو آسمان سے ایک سبز تاختہ آیا جو ہے جس پر خوبصورت ختم لکھا ہوئے ہیں کہ علی کا نام اس میں اولاد سے لیا گیا ہے اور یہ جو ہے اس کا نام ہم نے علی رکھا ہے ہاں بھاگتہ اس شہر میں آیا ہے تو جو ہے علی جو ہے یہ نام اللہ کی طرف سے رکھا ہوا ہے رسول اللہ کی طرف سے رکھا ہوا نام ہے ہاں اور علی آپ ہی سے پہلے یہ نام کسی کے لیے ہمیں نظر نہیں آتا ولی اللہ کا معنی جو ہے عین ولی اللہ الود الولی جو دو تین معنی ہیں معنیٰلیو سے ہے ان اور دونوں کے معنی میں نزدیک ہونے کے معنی میں ہاں جی تو اس سے معنی کیا بنے گا یعی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترین سے اللہ کی اطاعت و بندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کمال معرفت کی وجہ سے اللہ کے قریب ترین ہنسی ولی اللہ نے اللہ سے اللہ کے قریب نزدیک ہنسی اللہ کے تعتبندی کی وجہ سے اور ولیو معنیٰ کہتے ہیں ولی ضد الادوبِ یعنی دشمن کا ضد تو مانا کہ دوست چاہنے والا تو ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست اللہ کا چاہنے والا اللہ کا قریب ترین حض تھے اور اسی سے مولا کا معنی جو علی صاحب کا مولا علی بابر فرمن کن تو مولا فرمائے وہاں پر مولا کا معنی کہ ناصر مددگار کے معنی میں ہاں جی اب ناصر مددگار کے معنی میں سرپرس کے معنی میں سرپرست کے, کے معنی میں آتا ہے تو ولی کا جو ہے ایک اصطلاحی معنی جو ہے یہ تو لوگی معنی ہو گیا حضرت عصیر اللّہ جی نے شرگ و شانا ولی اس حسی کو کہا جاتا ہے جس جس سے جتنا ایک انسان کے لیے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہاں جتنا ایک انسان اللہ کی معرفت حاصل, ہاں حاصل کرنا ممکن ہے وہ معرفت اللہ کے ذات و صفات کے بارے میں اسے حاصل ہو چکا ہے علم کے برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے تمام واجبات پہ پاون ہے والمواجب المواض اللہ تعت تعالیٰ کے تعت و بندگی پہ مکمل پاون ہے و المشتن ان ہاں اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ اللہ سے اللہ کو ناپسند تمام امور سے وہ استنااف کرنے والے ہستی اس ہستی کو ولی اللہ کہا ہے جانتے تو اسے ہم جب اذان میں یہ کہتے ہیں اشھد ان ولی اللہ تو ایسے عظیم ہستی کو ہم یہ نام سے پکارتے ہیں یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک علی علیہ السلام جو کہ بہت شریف اور بلند مرتبہ رہنے والی ذات ہیں الحاظ سے وہ اللہ کا قریب ترین ہستی ہیں اللہ کے دین کا مددگار بھی ہے ہاں جی اللہ کے دوست اور چاہنے والا بھی ہیں اور لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی پوری امت میں سے امت و جی میں سے ہاں جی اللہ تعالی تعالیٰ کے سب سے زیادہ معرفت رہنے والا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا خواہ واجبات ہو خواہ محمرہ محرمات ہو عمل کرنے والے حسی میں آپ کے سوا کوئی نہیں آپ کی معرفت کا اندازہ تو آپ یہی سے کہیں کہ آپ نے خود سلم اللہ کشب الگتا مزدد تو یقینا اگر تمام پردے ہٹ جائیں تو بھی مجھے لیکن یقین میں اضافہ نہیں ہو یعنی علیہ السلام یقین کے اعلیٰ درجے پر خواہش ہے اور اس کے بعد جو ہے تو ارشد علیہ اللہ ان کے منع ہو گیا یعنی میں گواہی دیتا ہوں بلا شک اور شعبہ اللہ کا دوست اور اللہ کے نزدیک ترین ہستی اللہ کے کامل معرفت رہنے والا ہر گناہوں سے اجتناب کرنے والی ہستی علیہ علیہ السلام یہ جامع مانا بن جائے گا اور حیا علیہ اللہ حیہ الَََ الفلاحیہ اللہ خیر المل ہاں جی یہ لفظ حیا جو ہیں یہ کیا ہے لغت میں دیکھا تو ایک دیں ہائی ہائی ہائی زندہ ہونے کے معنی میں ایک ہائی یا حیا کے معنی میں ہاں جی حیا کے مشق یہ دونوں مراد نہیں ہیں بلکہ ہائیا میں نے لغت میں دیکھا تو حیا کا معنی یہ آسمۂ افال میں سے دیا ہے کوئی سہار مختار سیاد میں تو میا بہ معنی آسمِ میں سے اور حلما اور اقبل کے معنی میں یعنی جلدی کرو آ جاؤ کے معنی میں حیا یعنی یہ عمر کے معنی میں حیاء یعنی حل و اقمل لغت میں یہ ترجمہ کیا ہے یعنی آ جاؤ جلدی کرو کے معنی میں ہے اور یہ اس میں پھیلے امر ہے یہ لکھا کہتے ہیں، عرب بولتے ہیں ان کا حیاء الصریت یعنی شریت کھانے کے لئے جلدی کرو شریت کھانے کے لئے تشریف لاؤ آ جاؤ ہاں تو وہاں معنیٰ جو ہے شریت ندیخا اگر بتا دیں سرزرت دول تو عرب میں یہ لفظ استعمال ہے اس میں بھید قنواز سے جلدی کرو آ جاؤ کے معنی میں <تصفح> تو جب ہم اعلیٰ کہیں گے تو مطلب یہ کہ نماز کی طرف جلدی کرو اور سولاد جو ہے میں جو ہے دعا کے معنی میں آتا ہے اور نماز کے اندر جو ہے نماز کے اندر دعا بھی ہے اللہ کی حمد بھی ہے کہ بیائی بھی ہے تمجید بھی ہے تحمید بھی ہے تمام چیزیں ہیں تصبیر بھی ہے تکبیر بھی ہے تو ان میں دعا بھی ہے لہذا نماز کے اجزاء میں سے ایک دعا ہونے کی وجہ سے عمدہ ہے سج ہے نماز کو صلات کا ہے وہی یا لل فلاح میں فلاح کا مانا گیا ہے فلاں فلاح یا فلح زمین میں ہل جلنا ہل بونا اور فلاح افلاح کامیاب ہونے کے معنی میں اور فلاح کامیابی کے معنی میں کہتے ہیں عرب فلاح اس بات بولتا ہے جب آپ زمین میں کوئی بیج بولتے ہیں اور پہلی دفعہ اس میں سب اپنے کومپل باہر نکالتے ہیں ہاں جی تو اس وقت عرب بولتے ہیں فلاں یعنی کامیاب ہو گیا تو یہاں بر حل فلاح اللہ تعالی ہمیں اس ندا کے ذریعے فرما جاتے ہیں کامیابی کی طرف آج جلدی کرو نماز کامیابی ہے جس جی, جنت کی کنجی ہے دین کا ستون ہے, لہذا اس کامیابی کی طرف ہے جلدی کرو حی اللہ جلدی کرو ہاں جی آ جاؤ اعلیٰ خیر عمل خیر جو اخیر سے سب سے بہتر کے معنی میں اچھا کام کے معنی میں عمل کام کے معنی میں فعل کام ہن اقدام سب سے بہترین اقدام سب سے بہترین کام اور عبادت کی طرف جلد کو نماز خیر العمل ہے تو حی اللہ صلی نماز کی طرف جلدی کرو حیاء الفلاح کامیابی کی طرف جلدی کرو حیا اللہ خیر العمل سب سے بہترین کام کی طرف جلدی کرو اور محمد تو معنی یہ ہو گیا تجمہ سب سے بہترین اور اچھے کام کی جلدی کرو حیا اللہ خیر العمل کا یہ معنی بنے گا پھر محمد خیر البشر بشر انسان کے معنی میں خیر سب سے بہتر سب سے اچھے کے معنی میں اور افضل کے معنی میں تو محمد صلی اللہ علّم علیہ, علیہ وسلم تمام انسانوں سے افضل و آلہ و برتر ہے یہ معنی ہے تو حضرت محمد وصفاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر البشعروں نے بھی کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے تمام مسلمان اس چطف اتفاق و, و اضماعی لیکن حضرت علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے لیکن ہمارے بزرگان دین چونکہ خوشاً حضرت امیر کمبیر صدمدانی نے ہاں جی ایک تو ہمارے آزان میں ایک تمام کلمات کی اور بعض کے نسخوں میں یہ کلمہ آنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے امیر کبیر سیداندانی نے آپ کی حدیث کتابوں میں سے کتاب سب کے کرتا ہے محدود وغیرہ میں آپ نے یہ پیراگراف جو ہے حدیث کے سلم البن نقل کیا ہے پیار نبی الفرمایا علی الخر البشر من شک کا فخر قبر یہ بیوی عشر حادیث جو ہے کئی جگہوں پر نقل ہوا امیر کبیر علیہ السلام کے عادیثی کتابوں میں علی خیر البشر تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں ہاں جی اور جو بھی اس میں شک کرے گا اس نے حقیقت کو چھپایا یا قوت کیا چونکہ قبر کا دو مان عقت کو چھپانے کے معنی کرنے کے معنی تو یہ حجیز سامنے بار کئی بار مختلف کتابوں میں نقل فرمائی امیر کمبیر کے مدد میں بھی سپین میں بھی ہیں اور ادھر دوسرے کی کتابوں میں آپ نے نقل کیا لہٰذا نورواشب الغان کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں علیہ السلام خیر البشر میں کوئی اختلاف نہیں آخر میں اللہ اکبر ہیں یعنی اللہ ہر چیز سے بڑا اور بزرگ و برتر اور عظمت والی ذات ہے یا دوسرا تجمہ اللہ اکبر کے اللہ اس چیز سے بزرگ و برتر ہے کہ انسان اس کی توثیق اور صفت کر سکے آخر میں لا الہ الا اللہ بھی ہم دو مرتبہ دیں ہاں جی آر سنت ایک مرتبہ آتے ہیں لیکن ہم لوگ دو مرتبہ دیں یعنی ایک ہی پاک ذات اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت اور پورس کے لائق نہیں ہیں تو یہ آزین گرامی اس کا مختصر جو ہے ترجمہ ہے اور اس کے آخر میں جو کلمات آزان کے سننے کے بارے میں جو آداب ہیں ہمیں کا نے فرمایا سننے والے کے لیے ہاں جی حکم یہ ہے کہ وہ یا خاموش رہیں یا غالمات اعظم صرف سنتے رہیں یا جو ہے شروع کے تقبیرات اور شادات تو خود بھی ساتھ ساتھ آپ معذن کے ساتھ پڑھیں باقی حی اللہ صلی اللہ میں آپ جو ہے اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ قوتہ اللہ بل علی علیہ عظیم پڑھیں